بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو لرنرس آج ہم لیکچر نمبر ففٹین کنزیومر بینکنگ کا شروع کریں گے اور جیسا کہ ہماری پریکٹس رہی ہے لیٹس ہیو اے ریکیپ آف دا پریویس لیکچر لیکچر نمبر فورٹین اس لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ آ, کچھ کنزیومر بینکنگ کوڈ آف سنگاپور شیئر کیے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم یہ ہم آپ کو شروع سے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتے آئے ہیں کہ جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو لرن اباؤٹ دیس دس آسپیکٹ آف کنزیومر بینکنگ ان اے وائڈر ٹرم ہمارا جو اسکوپ آف لرننگ ہے اٹ شوڈ بی وائڈر بیانڈ آپ کہہ لیں پاکستان ظاہر ہے ہمارا مین فوکس تو پاکستان کی کنزیومر بینکنگ پہ ہی رہے گا لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بیسٹ پریکٹیسز ہیں اور جو دوسرے ایریاز ہیں جہاں پر کنزیومر بینکنگ ایک ایڈوانس لیول پہ ہے اور وہاں پر کافی پروگرس ہوئی ہے تو ان کی جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے پروگریس کرنا ہے تو وائی ناٹ اے مین اس میں ہم اپنے آپ کو محدود اگر رکھیں گے اور مقصد اس کورس کا فار دیٹ میٹر اینی ادر کورس یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہمارا ایک خاص آپ کہہ لیں کہ اس آبجیکٹو بھی ہے اس کورس کا کہ وی آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن اباؤٹ دا کنزیومر بینکنگ وٹ اٹ از اینڈ وٹ اٹ کوڈ بی اس میں جو امپرومنٹ کے والے سے اس میں پروگرس کے والے سے تو اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ یہ جو کوڈ آف کنزیومر بینکنگ ان سنگاپور شیئر کیا اور اس کا بیک گراپ بھی یہ تھا اگر آپ کو یاد ہو اس سے پریویس والے لیکچر میں پاکستان کی جو کنزیومر فائنانسنگ انڈسٹری کے جو کنسرنس تھے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جو ایک سروے تھا جو کنزیومر پروٹیکشن کمیشن ہے اس کا اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کیا کیا گریونسز ہیں کیا کیا ان کی پرابلمس ہیں تو اب اگر اس بیک ڈراپ میں آپ دیکھیں اور اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر سنگاپور میں اگر یہ چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں اور وہاں پر اگر وہ لوگ اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو وائی کانٹ بی ڈن ان پاکستان اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ جی وہ ایک ایڈوانس اکانمی ہے یا وہ ڈیولپڈ کنٹری ہے دا پوائنٹ سمپل اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا جو سنگاپور میں جو کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ ہے اور اس کا جو کنزیومر فائنینسنگ کا جو ہے اٹ از اراؤنڈ ففٹی ون پرسینٹ آف دا ٹوٹل بینک کریڈٹ تو یہ فکر بھی شو کرتی ہے کہ وہاں پر اس کا کتنا عمل دخل ہے اس کوٹ کے حوالے سے آپ سے ہم نے شیئر کیا کہ یہ ایک والنٹری جو بینکرز ایسوسیشن آف سنگاپور ہے انہوں نے ایک والنٹری کوڈ ڈیولپ کیا ہے وچ از آبیسلی بیونڈ دی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس آف مانیٹری ایجنسی آف سنگاپور اس کوڈ کا مقصد یہی ہے کہ جو اس کے ممبر بینکس ہیں وہ اپنے آپ کو والنٹریلی کمٹ کریں کچھ پرنسپلس کو اور اس کا جو انڈر لائنگ اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو کسٹمر کی اور بینکر کی ریلیشن شپ ہے اٹ شڈ بی اے ہیلدی ریلیشن شپ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن ٹرسٹ اور ظاہر ہے جب یہ ایک ایڈوانسڈ خاص طور پہ اکانمی میں یہ بینکر کسٹمر کی ریلیشن شپ کا جو نیچر ہوتی ہے اٹس ویری کروشل اٹ پلیز این امپورٹنٹ پارٹ اینڈ الٹیمیٹلی اٹ لیڈس ٹو دی کنٹریبیوشن ان دا اکانمی ان دا سوشل سیکٹر ایز ویل اور اس کوٹ کے جو آپ کہہ لیں کہ جو مین پرنسپلس تھے وہ کہ بہت کامن ہے اور ظاہر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کی اپلیکیشن یہاں کیوں نہیں ہو سکتی وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپرنسی ریلائبلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وہ تھا کہ آپ کتنا ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں یہ بھی اس کا ایلیمنٹ تھا یہ ایلیمنٹ تھے اس کے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بینکس نے کمٹ کیا تھا بہتر سروس کے لیے اب ان کی کمٹمنٹ جو تھی it should be obviously ان demonstrable کے جی ہم یہ جو آپ کو کمٹمنٹ کر رہے ہیں ڈیمانسٹریٹ کریں گے سروس اسٹینڈرڈس کی بات کی مختلف ایریاز کی پروڈکٹس کی جو انفارمیشن دینا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ تھا فیئرنیس کا ایلیمنٹ تھا کہ فیئرنیس کا جو پرنسپل ہے کہ ایک بینکرس کے ساتھ جو کسٹمر کی ریلیشن ہے وہ بیسڈ آن فیئرنیس ہے اس میں کوئی ہیڈن ایجنڈاز نہیں ہے اس میں کوئی بٹوین دا لائنس کوئی فائن پرنٹ نہیں ہے تو یہ ایک چار پرنسپلس تھے میں نے آپ کو بتایا کہ سروس اسٹینڈرڈس کی بات کی پھر انہوں نے کمپلینٹ جو کہ ہمارے یہاں بھی ایک بہت ایک ایشو ہے اس کو بتایا کہ وہ کس طرح بینکس جو ہیں اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کسٹمرس کی کمپلینس کو نہ صرف ایڈریس کیا جائے بلکہ ان کو ریزالو کیا جائے تاکہ ایک سیٹلمنٹ جو ہو ایک اچھی پازیٹیو ریلیشن شپ بیسڈ ہو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے جو ایریاز تھے جس کے اندر ملٹائی چینلز کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ سارے چینلز اویلیبل ہوں گے ان کے جو فیچرز ہیں ان کو بتایا جائیں گے اور کسٹمرز کو آپشن دی جائیں گی کہ وہ جو ہے مختلف چینلز استعمال کریں اس میں ان کو ظاہر ہے ان کی مرضی ہوگی ان کی اس سے ہوگا اور جو ان کو کنوینئنٹ ہوگا تو یہ ساری آسپیکٹس تھے اور ساتھ ساتھ اس میں جو ایک انڈر لائن اسپرٹ ہے جو ہم نے اس لیکچر میں پھر کانکلوڈ کیا وہ تھا ایلیمنٹ آف ٹرسٹ ان اینی ریلیشن شپ اور اسپیشلی جو بینکر کسٹمر کے ریلیشن شپ ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دیر آر تھری آسپیکٹس آف ٹرسٹ وچ از پرسنل ٹرسٹ ایکسپرٹیز ٹرسٹ اور اسٹرکچرل ٹرسٹ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ بھائی بینکر کسٹمر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس میں ٹرسٹ ہونا چاہیے یقیناً ہونا چاہیے لیکن یہ ایک صرف سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگر ہم تھوڑا فردر ایلوبریٹ کریں اس کو فردر انالائز کریں تو اس میں یہ جو ایک جاگرافی آف ٹرسٹ کا کانسیپٹ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں یہی تھا کہ پرسنل ٹرسٹ کا مقصد یہی ہے بٹوین ٹو انڈیویجلس کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں وچ مینز ان کی ایک دوسرے کی انٹیگریٹی ایک دوسرے کی آنےسٹی ایک دوسرے کی ویلوز اور پرنسپلس کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ well, جو پرسنل ٹرسٹ کیا ہے پھر ہم نے ایکسپرٹیز ٹرسٹ کو تھوڑا ایکسپلین کیا جو کہ اس پرٹیکولر ریلیشن میں امپارٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جو بینکر ہے کیا اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف ہز اور ہر ایکسپرٹیز نالج کمپیٹنسیز ہم نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ پلین میں ٹریول کرتے ہیں تو جو آپ پلین کا جو پائلٹ ہے جو ان کی جو ٹیم جو کو لے کے جا رہی ہے آپ کو ان کی ایکسپرٹیز پہ ٹرسٹ ہے یو نو کہ آپ یہ جو سفر ہے بخیر ہو بھی یا بخیر بحفاظت طے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مثال دی گئی تھی ڈاکٹرز کی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یو ہیو کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان دی کمپیٹینسی آف دا ڈاکٹر ہو از ٹریٹنگ یو تو یہ مثالوں سے ایکسپرٹیز ٹرسٹ کو واضح کیا گیا اس کے بعد جو تھا تیسرا وہ اسٹرکچرل ٹرسٹ کا ایلیمنٹ تھا اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ ایک اپارٹ فرام پرسنل اینڈ ایکسپرٹیز ٹرسٹ یہ جو اسٹرکچرل ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے یہ نہ وہ آؤٹ سائڈ ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کا فائدہ یا اس کا اس ایلیمنٹ کا اس میں ٹرسٹ کے ریلیشن شپ کے ٹرسٹ میں ہونا اہم اس لحاظ سے ہے کہ اٹ پرووائڈس یو اے انبائسڈ اوپین یہ آپ کہہ لیں کہ ایک آؤٹ سائڈر ہے آپ جو اسٹرکچر سے باہر ہے اور وہ جو اس کا اوپین آ رہا ہے وہ انبائزڈ ہے اس میں پریجڈسز انوالو نہیں ہیں اور وہ ظاہر ہے جو ایک ود ان دا آرگنائزیشنس جو کلچرل کی وجہ سے چیزیں آ جاتی ہیں اور آپ کا اوپینین جو ہے ان ججمنٹ ہو ہو جاتے ہیں وہ اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے تو یہ اسٹرکچرل ٹرسٹ ہوتا ہے اور یہ تینوں ٹرسٹ کی جو کمبینیشن ہے وہ دیکھیں گے جو بینکنگ سروسز ہے کی جاتی ہیں پروفیشنل سروسز ہیں اٹس ناٹ لائک پروڈیوسنگ اینی ٹینجیبل تو اس ریلیشن میں اس سرویس کی پروویژن میں بھی اس ٹرسٹ کو آپ دیکھیں کہ اگر تینوں ایلیمنٹس کو مد نظر رکھا جائے تو وہ پھر واضح ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس لیکچر کو کنکلوڈ کیا تھا اور ان چیزوں کو رولیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے کہ جب ریلیشن شپ کی ہم بات کرتے ہیں جب ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں ہم اب جب آپ کہتے ہیں کہ آئی ٹی ریلیشن شپ ہے بوتھ ویز ہے اور اس میں ظاہر ہے ایز اے بینکر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انیشیٹو لینا پڑتا ہے ان آڈر ٹو پروموٹ دا ریلیشن اس میں ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو بلڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسٹمر کے پاس تو چوائسیز ہیں نا مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے دے آر آر سو مینی ادر کمپیٹیٹر کمپیٹنگ فار دی کسٹمرز اے تو اس میں اگر آپ اس ریلیشن شپ کو بلڈ کریں گے اس کو اسٹرینتھن کریں گے ود دس ٹرسٹ ایلیمنٹ تو وہ یقیناً وہ ریلیشن دیر پا ہوگی وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی وہ سسٹینیبل ہوگی اب اس کے بعد آئیے ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ کہ گروتھ اسٹریٹجی ان ریٹیل بینکنگ اسٹرکچرڈ ریلیشن اپروچ یہ اب ہم جب گروتھ کی بات کرتے ہیں کسی بزنس کی گروتھ کی تو اس میں ظاہر ہے یہ ایک ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایز اے بزنس اینٹی be it any, any, any other organization they are supposed to grow they are supposed to move forward especially in terms of the stakeholders who are expecting return on their investment and not only that جو stakeholders ہیں ایک organization کے ساتھ اگر ہم banking کی بات کریں تو اس میں employees بھی stakeholders ہیں اس میں customer بھی stakeholders ہیں اس میں regulators بھی stakeholders ہیں اس society as a whole بھی سٹیک ہولڈر ہے اور ظاہر ہے جو بینک جو ہوتا ہے وہ ایک اوورال سوسائٹی کا جو بینکرز ہوتے ہیں ایک اہم رکن ہوتے ہیں اور ہم نے اکثر بات کی تھی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی تو اس بینکنگ ادارے کی گروتھ سب کے انٹرسٹ میں ہے اس نے گرو کرنا ہے اس نے پروفٹیبلٹی شو کرنی ہے اس نے اپنی وائبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے تو اس حوالے سے جب گروتھ اسٹریٹجی کی انشاءاللہ شاء آج اور آگے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ ہم اور گروتھ کا جو کانسیپٹس ہیں ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹوز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں یقیناً آپ نے اپنے دوسرے کورسز میں جو ایک گروتھ اسٹریٹجی ہوتی ہے بزنس پلاننگز ہوتی ہے بزنس پالیسیز کو پڑھا ہوگا وہ ایک جنرل ٹرمز کے حوالے سے تھا لیکن اس میں ہماری جو کوشش ہوگی کہ ہم جو کنزیومر بینکنگ ہے کنزیومر بینکنگ میں جو گروتھ آسپیکٹ ہے اس کے جو ویریئس ایلیمنٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور یہاں پھر جو ہم آپ کے ساتھ آج یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں اٹ از بیسڈ آن اے اسٹڈی اینڈ رپورٹ کنڈکٹیڈ بائی اے لیڈنگ کنسلٹنگ فرمس آف ٹوینٹی ٹو یورپین اینڈ نارتھ امیریکن بینکس ایز ویل ایز فور چائنیز یہ اسٹڈی ان اے وے میچیور مارکیٹ میں کی گئی ہے یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس وقت ہم میچیور مارکیٹ کی اسٹڈیز کو جو اگر انڈر ٹیک کر رہے ہیں وی آر انڈر ٹیکنگ اسٹڈیز آف میچیور مارکیٹ ول اٹ بی آف اینی ریلیونس آر ہیلپ ٹو اس ان آور کانٹیکس وائی ناٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس لیکچر کے شروع میں یہ ہم نے جو میچیور مارکیٹس ہیں الٹیمیٹلی ہمارا بھی تو ایم میچیورٹی کی طرف ہے نا ہم نے اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی ہم میچیورٹی اسٹیج پہ نہیں ہیں ان ٹرمز of آور اکانمی ایز اے ہول ان ٹرمز آف بینکنگ سیکٹر ان پرٹیکولر وی آر اسٹرائیونگ آور آبجیکٹو آور گول از ٹو موو فارورڈ تو جب ہم میچورٹی کی بات کرتے ہیں ایک میچور مارکیٹ کی تو اس میں یہ ظاہر ہے اس ایلیمنٹ کو مد رکھنا ہے کہ ہم نے ان سے کیا لیسنس لینی ہے. ہم نے الٹیمیٹلی اس کو اپنے یہاں کس طرح اپلائی کرنا ہے اور ظاہر ہے یہ بات بہت کلیئر ہے کہ ہم نے آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے تو ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرنا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ویسے دیکھ لیں کہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی تو ہم فالو کر رہے ہیں اس کو بھی ہم پہلی اویلیبل اپورچونٹی میں اپنے ہاں نہ صرف اڈاپٹ کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو ہم مزید آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہاں صرف ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی بلکہ بینکنگ اچھی بینکنگ پریکٹیسز کی بات ہو رہی ہے تو اگر میچیور مارکیٹ میں یہ پریکٹیسز پرویلنٹ ہیں اور وہ جو ہم ان کے ایکسپیرئنس کا فائدہ اٹھائیں ہم یہ دیکھیں کہ وہ جس طرح اپریٹ کر رہے ہیں اور ان کو کیا چیلنجز ہیں کل کو یہ چیلنجز ہمیں بھی آ سکتے ہیں تو یس وائی ناٹ وی should take advantage of that experience ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ فرسٹ موور تھے تو سیکنڈ موور کو بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اپنے جو پہلے موور کی ایکسپیرئنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو یہ اگر کہیں کہ اٹس سارٹ آف ریكٹیونیس یہ ریئكٹیونیس نہیں ہے بلکہ یو آر ریسپونڈنگ ٹو سرٹن تھنگس وچ آر انویٹیبل اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے میچیور ماركیٹ اس کو نہیں کرنا اگر یہ کہا جائے کہ ہم میچیور ماركیٹ کی پریکٹسز کو کیوں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایڈوكیٹ کرنے کا نہیں ہے دا پوائنٹ از To understand and to learn about these things so that we can get benefit out of that. This context is historical background is that in mature markets we saw over a period where profit growth was almost over a decade it was through the cost reduction. There was trend and banks were mostly concerned ڈرون آن کاسٹ رڈکشن کاسٹ ریڈکشن میں انہوں نے کافی امپروومنٹس اچیو کی انہوں نے کافی آپ کہہ لیں کہ اس میں کمپیٹینسیز ڈیولپ کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹیمیٹلی وہ لوگ اس سارٹ آف کریٹیکل ماس پہ آگئے گئے کہ جس کی وجہ سے ان کو کاسٹ فیکٹر ان کے ایک طرح سے کنٹرول میں آ گیا اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ ڈرائیونگ اوور اے لانگر پیریڈ سسٹینیبل کا شروع جب یہ چیز واضح ہو گئی تو پھر ضرورت محسوس اس چیز کی ہوئی کہ یس yes, اب ہم ریونیو گروتھ کی طرف آئیں ظاہر ہے ان بینکوں کا جو سروے تھا جو اسٹڈی تھی ان کے رسپونڈنٹس جو تھے ان کے جو ڈیسیجن میکرز تھے جو ان کے ایگزیکٹوس تھے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو سارٹ آف فوکس ہوگا وہ ہوگا ریونیو جنریشن کی طرف ہم نے کاسٹ ایلیمنٹ کو تو کور کر لیا ہے بٹ نا وی وڈ لائک ٹو گرو تھرو ریونیو جنریشن اچھا اب جب ریونیو جنریشن کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر مختلف آسپیکٹس ہوتے ہیں آپ ریونیو کس طرح جنریٹ کریں گے موجودہ کسٹمر کے ساتھ یا نئے کسٹمر ریکوائر کر کے اس کے اندر بھی بہت واضح فوکسڈ پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ بینکر کو پتا ہو کہ جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کا الٹیمیٹ ڈیلیوری ہوگی جو الٹیمیٹ بینیفٹس ہوں گے جو الٹیمیٹ اس کا ایڈوانٹیج ہوگا وہ کیا ہوگا تو جب ہم نے بات کی ریونیو گروتھ کی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ان کی نے اسٹڈی نے یہ اس ایک طرح سے ڈٹرمن کیا کہ جو پریزنٹ کسٹمرس ہیں اگر ہم ان کے پوٹینشیل کو ایکسپلوائٹ کریں اور اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں موجودہ کسٹمرس کو مزید زیادہ سیلنگ کر کے یا اپنی پرائسز بڑھا کے یا نئے کسٹمر ریکوائر کر کے تو ان بینکوں کی اسٹڈی نے ان بینکوں کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوئی اور ان کا جو اوورال آل ٹرینڈ دیکھا گیا انہوں نے کہا جی جو ہمیں پوٹینشیل نظر آتا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم اپنے موجودہ کسٹمرز کو ایکسپلائٹ کریں اس میں ظاہر ہے جو بھی انٹرویوز ہوئے مختلف بینکوں کے ساتھ ان کو سٹڈی کیا گیا اس سٹڈیز کو کمپائل کیا گیا اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا یویسلی جو گروتھ تھی وہ زیادہ تر کاسٹ کٹنگ پہ تھی اور ریونیو گروتھ جو انہوں نے کہا آئندہ آنے والے سال میں ان کا خیال تھا کہ وہ سیونٹی ٹو پرسینٹ اپنی جو پروفٹ کو جو امپروو کریں گے وہ تھرو جو ہوگا ریونیو گروتھ ہوگا آگے آپ دیکھیں جو پائی چارٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ کسٹمر جو ہیں ان کو پرائسز بڑھا کے جو اکوائر کرنے والے اراؤنڈ ون ہیں اور جو موجودہ کسٹمر ان کو اپنا جو زیادہ سے زیادہ سروسز اور پروڈکٹ آفر کر کے اراؤنڈ 65% تو اس سے جو ایک چیز سامنے آئی وہ یہ تھا کہ 80% پرسینٹ آف دا ریونیو گروتھ اراؤنڈ ایٹی پرسینٹ ول بی ایسپیکٹڈ ٹو بی جنریٹیڈ تھرو دا جب ہم نے ایگزٹنگ کسٹمرس کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہم نے اس کو یہ کہہ دیا کہ سیگریگیٹ کر لیا تو ناؤ دا ٹاسک بیکمس ہاؤ ٹو ڈو اٹ اس کو کس طرح کریں گے تو اس جب چیز کو ہم نے دیکھا تو پھر یہ چیز سامنے آئی کہ جی اس کو ہم نے ریلیشنشپ بلڈ اپ کر کے کرنا ہے اینڈ دیٹ ریلیشن شپ ول بی بلڈ اپ جس کو کہا جاتا ہے تھرو اے اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ یہاں کانسیپٹ وہی ہے کہ آپ جو کسٹمرز ہیں موجودہ آپ اس کو کس حد تک ان کی نیڈس کو ان کے بیہیویئرس کو جو اوالوگ ہیں آپ ان کو کس حد تک سمجھتے ہیں کس حد تک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کے جو موجودہ پروڈکٹس ہیں جو سروسز ہیں آپ کو اس کے مطابق ٹیلر کر کے ان کے مطابق آپ اس کو ڈیویلپ کریں تاکہ آپ اس کسٹمر کے شیئر آف دا والٹ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو کنزیومر بینکنگ میں بہت کامن ہے کہ آپ اپنے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس سروسز ایک کسٹمر کو دیں اور اس کا ایڈوانٹیج جیسے کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے ایک آبیس ہوتا ہے کہ اگر ایک کسٹمر اپنے بینکر کے مور دین ونبر آف پروڈکٹ اینڈ سروسز اویل کر رہا ہے یا استعمال کر رہا ہے یا وہ اس کو یوز کر رہا ہے تو اس کا ڈیفیکٹ کرنے کے چانسیز اف دے آر ناٹ ایلومنیٹڈ دے آر مینیمائزڈ مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ڈیفیکٹ کرے گا وہ جو مقصد دوسرے بینک کے پاس جائے گا اس کے چانسز کم ہو جائیں گے منیمائز ہو جائیں گے تو ایک یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو پروڈکٹس دیں جو میکسیمم ہے آبیسلی اس کو آپ نے جسے کانسیپٹ تھا ان سولسیٹنگ مارکیٹنگ کا جو ہمارے یہاں ہے یا فائنینسنگ کا وہ والا نہیں ہے یہاں آپ نے پہلے نیڈز ڈٹرمن کرنی آپ نے دیکھنا ہے کہ کسٹمر کی اس کی ضرورت ہے یا نہیں کسٹمر کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے پھر آپ نے وہ پروڈکٹس اینڈ سروسز ان کو آفر کرنی اور آپ کا ایم ہے کہ یو شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ اے میکسیمم شیئر آف دا والٹ آف دا کسٹمر اس میں یہ جو فائنڈنگز تھی جو اسپاٹ لائٹس تھیں اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو اسٹرکچرڈ اپروچ ہے ریلیشن شپ کی ہم نے ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنا ہے ہم نے اس کو ایک ایٹ رینڈم نہیں کرنا ہم نے اس کو جسٹ ایک سلوگن کے طور پہ نہیں کرنا ہم نے اس کو باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت کرنا ون کین سے چینج پروگرام اے فل چینج پروگرام ان اے بینک وو آر گوئنگ ٹو اپلائی ناؤ اے اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ ان آڈر to maximize the share of the wallet of دا دیئر پرزینٹ اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ کسٹمر کے جو مختلف جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا لیٹس ناؤ سیگمنٹائز آور کسٹمر کہ ہمارے جو اس کا موجودہ کسٹمر ہیں وہ کہاں ہیں کس جگہ فال کرتے ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں وہ کس حد تک بینک کو پروفیٹیبل ہیں کس حد تک نہیں ہے تو اس میں جب انہوں نے یہ ایکسرسائز کی انہوں نے یہ سٹ آف سیگیشن کی انہوں نے یہ ایک انلسس کی تو یہ جب ان کے چیز سامنے آئی اس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ چار سیگمنٹ ہیں آج جیسے آپ کے سامنے اس میں جو کانسیپٹس ہے کہ شیئر آف دا والیٹ لو ہے یا ہائی ہے اور جو کسٹمر پوٹینشیل ہے ہائی ہے یا لو ہے آپ لیفٹ کارڈرن کو دیکھ رہے ہیں لوور لیفٹ کو تو اس میں یہ جو نو مین لینڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کو کنٹینیو کرنا بینک کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہے اس میں ظاہر ہے کوئی بینک کو جو آفرنگز ہیں اور جو اس کے سیگمنٹ میں کسٹمر فال کرتے ہیں تو اس کو ان اے اگنور کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہائر سائڈ پہ ہے شیئر آف دا والٹ کا بٹ لوئر سائڈ آن دا پوٹینشیل ہے وہ کہلاتا ہے ایزی ٹو پلیز یہ اگین وہ سیگمنٹ ہے جس کے اندر کسٹمر کی جو آفرنگ ہے بینک کے لیے اس میں وہ ظاہر ہے ایزی ہے اور کسٹمر کی طرف سے جو جنریشن اور پروفٹ کی ہے اٹ از سسٹینیبل بہت زیادہ اگر نہیں بھی ہے تو لیکن اس کا والیوم اتنا ہے کہ کم از کم یہ فکس کاسٹ کو کور کر رہا ہے تو اس سیگمنٹ کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ مزید زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ آ جائیں کہ جو اپر رائٹ کارنر پہ جس میں شیئر آف دا والیٹ بھی ہائی ہے جس میں پوٹینشل بھی ہائی ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہائی ہیں یہ انفیکٹ جو انالیس کی گئی ہے اور یہ عام اسٹڈیز کا بھی اکثر سامنے آتا ہے کہ یہ وہ 20% پرسینٹ آف دا کسٹمر ہیں جو آپ کے 80% پرسینٹ آپ کے ریونیو کو جنریٹ کرتے ہیں دس از اے ویری امپارٹنٹ سیگمنٹ دٹ از ایکچولی ڈیٹرمنگ دی الٹیمیٹ پروفیٹیبلٹی آف دا سروسز اینڈ پروڈکٹس وچ یو آر آفرنگ اس سیگمنٹ کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا اس پہ آپ کا فوکس رہنا ہے رہ گیا آپ کا یہ جو آخری سیگمنٹ ہے جس کو انہوں نے کہا انٹیپڈ گولڈ انٹیپڈ گولڈ کا کانسیپٹ اور یہ جو اس رپورٹ اسٹڈی کا فوکس بھی وہ یہی تھا کہ جو آپ کے موجودہ کسٹمرز ہیں جن کا آپ نے شیئر آف دا والٹ انکریز کرنا ہے وہ اس سیگمنٹ کے اندر فال کرتے ہیں یہ ایک انٹیپڈ گولڈ ہے اس کے اگر جو سیگمنٹ میں اگر آپ کسٹمرز جو ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں گے through obviously structured relationship approach پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے اور یہ آپ کی مزید آفرنگس کو کس طرح ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایونیوز of ریونیوز اور الٹیمیٹ پروفٹ پرووائڈ کرتے ہیں یہ وہ کسٹمر سیگمنٹ ہے جو الٹیمیٹلی مے لیڈ ٹو دا ہائر سیگمنٹ آف ہائی ویلو اور آپ کو یہ چیز تو ذہن میں رکھنی ہے ہم نے اکثر اس چیز کا ذکر کیا کہ جو کسٹمر کی اور بینکر کی ریلیشن شپ ہوتی ہے یہ ایوالونگ ہوتی ہے یہ اسٹیٹک نہیں ہوتی اور اس ڈائنیمکس کو انڈرسٹینڈ کرنا اکارڈنگلی پرویکٹیولی رسپونڈ کرنا ایک بینکر کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے اگر آپ کسی ایک چاروں سیگمنٹ کو اگر مد نظر رکھیں اگر آپ اس کی ڈائنمکس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ کون سا کسٹمر کس سیگمنٹ میں ہے کب سے ہے کہاں جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی کیا ہے تو جب اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو کس حد تک کسی حد تک آپ کو اپنی جو سروسز اور پروڈکٹس کی آفرنگ ہے آپ اس کو ٹیلٹ کر سکیں گے آپ اس کو آپٹیمائز کر سکیں گے آپ کاسٹ فیکٹر کو جو مد نظر رکھتے ہیں کاسٹ فیکٹر کو آپٹیمائز کریں گے تو یہ جو ایک ڈائنامک نیچر ہے نان سٹیٹک نیچر ہے ایوالوگ نیچر ہے کسٹمر ریلیشن شپ کا اس کو بھی آپ نظر رکھنا ہے تو اب جب ہم نے ان بینکوں کی سٹڈی میں یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اب ضرورت ہے کہ اس سیگمنٹ کو فوکس کیا جائے اس کے اندر جو کسٹمرز ہیں ان کو کیا جائے تو پھر یہ بینکس جو تھے اور یہ جو پارٹیسپینٹس تھے جو ریسپونڈنٹس تھے ان کو مزید ان جو اسٹڈی کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کے ساتھ مزید ان کے ساتھ ان کے انٹرویوز ہوئے مزید ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اسٹڈی اگر یہ سٹرکچرل اپروچ ہوگی تو یہ کس طرح ہوگی کس طرح آگے بڑھے گی اور اس کے کیا کمپوننٹس ہیں وہ اب ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ کو ایکسپلین کیا گیا یہ سیگمنٹس کی وہ تھی اور اس میں نیڈز آر ناٹ فلی میٹ اور پوٹینشیل جو ہوتا ہے اب یہ اسٹڈی نے اس چیز کو واضح کر دیا اس سیگمنٹ میں جو کسٹمرز فال کرتے ہیں ان کو اگر آپ پروپرلی اٹینڈ نہیں کریں گے ان کو اٹینشن نہیں دیں گے وہ جو پروڈکٹ پش اپروچ ہے یہ کسٹمر اس اپروچ کو ایک طرح سے اس کو ایک لائک نہیں کرتے یا اس کو رسپونڈ نہیں کرتے اس لیے اس سیگمنٹ کے کسٹمرز کو ضرورت ہے کہ آپ ان کو کس طرح آپ نے اپروچ کرنا ہے ان کی کس طرح اٹینشن گین کرنی ہے ٹینشن کین کر کے کس طرح ان کو ساتھ اپنے نے ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنی ہے تو وہ جو بیس ہے وہ آپ کی اسٹرکچر ریلیشن کا بیس بنتا ہے اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آئی کہ انسپائٹ آف آل دا ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کمپیوٹرائزیشن ضرورت تھی ایک ہیومن ٹچ کی کہ جب تک ہیومن ٹچ نہیں ہوگا آپ اس کے اندر اس پارٹیکولر سیگمنٹ کے لوگوں کی ضروریات کو ان کی نیڈس کو نہیں سمجھ پائیں گے ان کے بیہیویئرس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے جو کہ الٹیمیٹ آپ کا ایم ہے کہ آپ اس میں اس کے لیے ایلرٹ کریں اپنے پروڈکٹس اینڈ سروسز تو جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اور یہاں پر ضرورت جو سامنے آئی وہ تھی ایڈوائزر کی ہیومن ایڈوائزر ا لیونگ ہیومن بینگ اور اے ریلیشن شپ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں اس کی موجودگی اس کا رول ایک واضح ہو کر سامنے آیا In spite of all the advancement in technology, a human touch, a, a human being should be there in order to attend, in order to meet, in order to develop the relationship with this segment, those people who are following in this segment. Jo important cheese hain, or joh iski wazaat ضرورi hain, kye joh relationship ki joh dynamics hain, or joh life, سٹیجز کی بات اکثر کی جاتی ہے کنزیومر کی کہ مختلف کنزیومر لائف کے مختلف سٹیجز میں ان کی نیڈز ایوالو ہوتی ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ مختلف اوکیجنز ہوتے ہیں ان کی لائف میں شادی کا موقع ہے یا خدا نخواستہ کوئی بریومنٹ ہو جاتی ہے یا کوئی اور ایونٹس ہوتے ہیں میجر پرچیزز ڈسیجن ہوتے ہیں تو یہ جو ڈسیجنز ہوتے ہیں یہ کوئی کمپیوٹر ڈٹرمن نہیں کرتا یہ اس وقت تک پاسیبل نہیں ہوتا کہ یہ جو ایک میجر ٹرننگ پوائنٹس آپ کہہ لیں ایک ریلیشن یا ایک کسٹمر یا کنزیومر کی لائف میں آتے ہیں اس کو کیپچر کرنا اس کو ایک طرح سے کیپچر کر کے اکارڈنگلی رسپونڈ کرنا وہ پاسبل ہوتا ہے ایک ایڈوائزر کے لیے آپ کہہ لیں اس کو ریلیشن شپ مینیجر کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ضرورت تھی کہ سیلس فورس جو ہیں وہ فوکس کریں اس کی جو کمپنسیشن ہے اس میں جو دیکھے کہ ایڈوائزرس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس طرف ان کے رولس دیے جائیں ان کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سیلز میں بھی انوالو ہیں اور اپنے وہ کسٹمرس کو ایز اے ایڈوائزر ایز اے ریلیشن شپ مینیجر کر رہے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے بار بار بات کی اور اس کو ہم مزید امفسائز کریں گے کہ جو اسٹرکچر ریلیشن شپ ہے اٹس این چینج پروگرام ان اے بینک بینک جو اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے آپ سمجھ رہے کہ میجر ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہا ہے اس میں کوئی آپ یہ کہہ اوور دا سرفس فیو ٹپس ہیئر اینڈ دیئر کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ اچھا جی ہم یہ اپروچ اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا ہم نے کہا جی یہ ایڈوائزر ہیں یا ریلیشن شپ مینیجر آ ہیں نہیں آپ نے جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے پورا ایک چھے ہیں جن کو ہو کے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے پھر یہ اس کی جو ہے افیکٹیونس ہوگی اور پھر یہ آپ کو ریزلٹس ڈلیور کریں گے اس میں جو دیکھا گیا ہے کہ اس سیگمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ تھرو دی ہیلپ آف تھرو دی آپ کہہ لیں کہ انٹروینشن آف اور تھرو دی آپ کہہ لیں ایفرٹس آف ایڈوائزرس جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے اس میں پروڈکٹ پش اپروچ اپلیکیبل نہیں ہوتی سکسیسفل نہیں ہوتی اور یہ کسٹمر اس حساب سے سینسٹو ہوتے ہیں yes these کسٹمر although are not again falling in the private بینکنگ کے جس کو کانسیپٹ ہے جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجل ہوتے ہیں یہ بارڈر لائن کے ایسز آپ کہہ لیکن ان کے پاس اتنی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے کہ آپ کے مختلف پروڈکٹس اور سروسز کو یہ اویل کر سکیں لیکن اس کو ان سیگمنٹ کے جو ممبرز آپ کہہ جو کسٹمرز ہیں جو اس میں فال کرتے ہیں جو ان کا پوٹینشیل ہے اس کو آپ نے اٹینٹ کرنا ہے ایک ڈفرنٹ طریقے سے وہی تھرو دا ایڈوائزر اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کسٹمر کا ویلو پرسیپشن ہے آپ اس کو ڈیولپ کریں آپ یہ دیکھیں کہ جو ریلیشن شپ اپروچ میں جو آپ کا جو ایڈوائزر ہے بینک کا جو کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ان مختلف اس چیز کو دیکھ رہا ہے تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز یہ ہے کہ یہ ورچوس سائیکل بنے گا ون ون سچویشن ہو جائے گی جب اس کا ویلیو پرسیپشن امپروو ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ مزید آ, آپ کے سروسز اور پروڈکٹس لے گا آپ کو اس کی مزید ضروریات کا پتا چلے گا آپ کو اس کے مزید بہیویئرس uh, کے متعلق انفارمیشن uh, ملے گی اسی کے حساب سے آپ uh, اپنے پروڈکٹس کو سروس کو ڈیولپ کریں گے تو دس از گوئنگ ٹو بی اے ورچوس سائیکل یا سرکل کہہ لیں وچ لیڈس اور یہ ظاہر ہے, اس کا مقصد آن ایوالوگ آن گوئنگ بیس آپ کسٹمر کے ساتھ یہ کریں اور اس میں ظاہر ہے جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ایم یہی ہے کہ شیئر آف دا والیٹ انکریز ہوتا چلا جائے گا اسی سروے میں ایک چیز مینشن ہوئی کہ ایک اور سروے ہوا تھا جس میں سیونٹی پرسینٹ کسٹمر نے اور آپ کو پہلے بتایا گیا ہے اس چیز کو ایک طرح سے کنفرم کیا تھا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی بینک کے ساتھ ڈیل کریں ظاہر ہے ان کی سیٹسفیکشن لیول اتنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں وہ مختلف پروڈکٹس کے والے سے مختلف سروسز کے والے سے اپنی فلفلمنٹ آف ویریس نیڈس کے والے سے ایک سے زیادہ بینکوں سے ڈیل کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ایک جو رجحان ہے یہ ایک جو ٹینڈنسی ہے فار دیس کسٹمر اور سچ کسٹمر ٹو ہیو اے سارٹ آف ڈیلنگ ود جسٹ ون کسٹمر از اے سارٹ آف ایویڈنس کہ بینکر کو اپنے کسٹمر کو کس حد تک انگیج کرنا چاہیے یا وہ نہیں ہے جو ہم نے بات بزنس uh, ماڈل میں کی تھی کہ آپ لاک ان کر لیں کسٹمر کو لاک ان کا کسٹمر کرنا کا کانسپٹ تھوڑا سا نگیٹو میں آ جاتا ہے آپ نے کسٹمر کو باؤنڈ نہیں کرنا آپ نے اس کو پریزنر نہیں بنانا لیکن آپ نے اس کو اپنا آپ کہہ لیں کہ اس طرح اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر دینا ہے ود ہز اور ہر ول ناٹ وتھ یور سارٹ آف کوشن کہ وہ ان اے اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے دوسرے اس کے پاس جانا ساتھ ساتھ ایک اور سروے ہوا جس میں 64% فور لوگوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ اب اگر ایز اے بینکر آپ کے اور آپ کے ایڈوائزر کے درمیان جو ریلیشن شپ مینیجر ہے اس کے درمیان ایک ٹرسٹ لیول آ گیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جو آپ سے انفارمیشن شیئر آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ وہ انفارمیشن دے رہے ہیں اور آپ کی اپنے فائنینسیز کے متعلق آپ اپنے دوسرے ایسیٹس کے لائبلٹیز کے متعلق ادر بینک ان کے نزدیک اچھی چیز ہے وہ آپ کو ان کو خیال ہے کہ آپ چونکہ وہ ایکسپرٹیز لیول پہ آتے ہیں آپ کا جو رول ہے ان کو بہتر ایڈوائس دینے کا ہے تو دے فیل آل رائٹ دے فیل گڈ کہ اگر وہ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں تو ان دو سرویز نے بھی اس چیز کو اسٹرینتھن کیا اس چیز کو مزید وہ کیا کہ اس ریلیشن شپ اپروچ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کسٹمرز کو اس طرح انگیج کرنا ہے کہ اس کے لیے ڈفیکٹ کرنا آپ کے کمپیٹیٹرس کے پاس جانا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ جیسے دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہی چیز ہے کہ جو انفارمیشن کسٹمر سے لی جاتی ہے وہ اکثر باضوا بڑی کانفیڈینشیل ہوتی ہے لیکن اگر وہ کسٹمر آپ کے ساتھ وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن شیئر کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں وہ یہی ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے ہی اور شی ہیز ڈیولپڈ اے لیول آف ٹرسٹ بیکاز وچ ناؤ He or she is in a position to share many confidential information with you, which will provide you in turn an opportunity to develop relationship further, to offer him or her those product and services which are in his or her benefit, which will provide you in turn an opportunity to develop relationship further, to offer him or her those products and services which are in his or her benefit. کسٹمر کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو دس فیلنگ سارٹ آف دس آپ کہہ لیں کہ ایک جو ریلیشن شپ کے اندر یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیے یہ جو ریلیشن شپ کا پروسیس ہے یہ آئیٹی ہے پروگرسو ہے یہ ون ٹائم ون آف ایشو نہیں ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ اسٹیبلش کی آپ نے خیال کیا کہ کسٹمر آپ کا سارٹ آف وہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ حک ہو گیا ہے نہیں آئٹریٹو کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ آن آسکنگ دا کسٹمر یو ہیو ٹو کیپ دا ریپو ود دا کسٹمر آن این آن گوئنگ بیسس تاکہ آپ کی جو کسٹمر کی ایوالونگ نیڈ ہے کسٹمر کے مختلف دو موڈز ہیں, تو کے جو موڈس ہیں جو کسٹمر کی لائف کے جو سائیکلس کے جو ٹریگر پوائنٹس ہیں جو ہم آگے بھی دیکھیں گے ان کو آپ کس طرح کیپچر کر رہے ہیں آپ کس کو تو یہ ساری چیزیں اہم ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ ریلیشن شپ اپروچ اس وقت میٹر کرتی ہے یہ جو کسٹمر ہیں وہ زیادہ تر چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں دے آر مور اویئر دین ادر سیگمنٹ جو ہم نے بات کی تھی ان کے پاس اپنا آپ کہہ لیں کہ یہ وہ برانڈ لوئلٹی کا کانسیپٹ ان کے پاس ہوتا ہے دے آر ان اے وے کنفرمسڈ ہوتے ہیں کہ وہ پرائز کو بھی کمپیئر کرتے ہیں وہ دوسرے فیچرس کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کا یہ جو اپروچ ہوتی ہے آپ نے اس کو بھی مد رکھنا ہے اس میں ضرورت اس چیز کی ہے آپ کسٹمر کو یہ تاثر دیں کہ اس کی جو نالج ہے اس کی اویئرنیس ہے آپ کو اس کا پتا ہے کیونکہ جب آپ یہ اس کو بتائیں گے اور اکارڈنگلی آپ رسپونڈ کریں گے تو کسٹمر کا کانفیڈنس لیول آپ پہ بڑھ جائے گا اور وہ ظاہر ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوئس لوئر پرائسز بھی جاتا ہے تو آپ اکارڈنگلی اس کو یہ آپشن بھی اپنے پیکج کے اندر دے سکتے ہیں تو ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اٹس اے وائڈ رینجنگ ٹو اٹینڈ ٹو اور اے سپورٹ اینڈ ہیومن ریلیشن اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ بعض اسی سیگمنٹ کے کسٹمر ہو سکتا ہے اور اسٹڈی نے بھی پروف کیا ہے کہ وہ ریلیشنشپ اپروچ کو پریفر کریں ان کے نزدیک بعض دفعہ وہ سیلف سرویس کو بھی پریفر کرتے ہیں سیلف سرویس کا کانسیپٹ ہمارا جو ملٹا چینل جو آج کل آ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی سوفسٹیکیشن ہے جس میں اے ٹی ایم ہے کال سینٹرز ہیں اور انٹرنیٹ بینکنگ ہے آن لائن بینکنگ ہے وہ بہت سے کسٹمرس کو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے آفس میں آپریٹ کر سکتے ہیں سیلف سرویس کے تو یہ بھی ایک آپ نظر رکھنا ضروری نہیں ہے کہ یہی سمجھیں کہ جی ہماری جو ڈائریکٹ ون ٹو ون جو ریلیشن ہے وہ ہی فائنل ہے دیر آر پاسبلٹیز کہ وہ کسٹمر کہے کہ جی نہیں مجھے ون ٹو ون نہیں مجھے سیلف سرویس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی اس کو زیادہ بینیفٹ تو ان کو بھی اگر آپ نے مد نظر رکھنا ہے ان پیرامیٹرس کو بھی آپ دیکھیں گے اس کی پرفرنسز اس کی آپ کہہ لیں کہ لائکس اس کے ڈس کہ لائکس کو بھی آپ اگر ان اے وے ریسپیکٹ دیں گے تو دیر از آر پاسبلٹیز کہ وہ کسٹمرس کی جو ریلیشن ہے اور اوور آل آپ کا جو اس کے ساتھ ایک وہ بنا ہے اس کے اندر اور یہ ساتھ ساتھ یہ میں نے جیسے بار بار کہا جا رہا ہے اس آن گوئنگ پروسیس اٹ ول لیڈ ٹو دی انکریزنگ شیئر آف دا بالڈ اسٹیکٹرج اپروچ کا ہم ساتھ ساتھ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ بہت سے بینکوں نے اسی سروے کے اندر اس اپروچ کو اڈاپٹ کیا کس سٹیجز پہ تھے وہ جو سروے کرنے والے تھے جو سٹڈی کرنے والوں نے تھے اس کو ایک طرح سے انالائز اس کا جو سٹڈی کا جو مقصد تھا یہی تھا کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ جو ریلیشن شپ اسٹرکچرڈ اپروچ ہے اس کو کس طرح امپلیمنٹ ہونا ہے اس کے جو مختلف پیرامیٹرز تھے جو اس کے مختلف کمپوننٹس تھے اس کو ڈسکرائب کیا گیا اس کے مختلف پروز اینڈ کونس تھے اس کو بتایا گیا اس کے اندر جو چیلنجز انوالو ہیں وہی وہ آپ کو بتایا گیا تو اب انہوں نے ان بینکوں کو بفور ایکچولی ایلیبوریٹنگ اور ایکسپلیننگ دا کمپوننٹس انہوں نے کہا کہ لیٹ سی کہ یہ جو بینکس ہیں اس حوالے سے اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے کس اسٹیجز پہ انہوں نے ظاہر ہے جب اس کو ان کو اسٹڈی کیا ان بینکوں کے ساتھ ایگزیکٹ کے ساتھ انٹرویو کیے انہوں نے مختلف جو میتھڈالوجیز ہوتی ہیں اڈاپٹ کی تو اس کے بعد ان کو یہ جو سامنے آیا ان کو وہ فائیو سٹیجز کا ایک سارٹ sort آف of, آپ کہہ لیں کہ وہ تھا میچورٹی uh, سٹیجز تھے اس کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بینک جو تھے وہ پہلے سٹیج پہ تھے دوسرے پہ تھے جو ٹوینٹی پرسینٹ جو تھے جو پانچ بینک تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں اس اسٹرکچرڈ اپروچ کی ضرورت نہیں ہے وی آر فائن ان بینگ ری یہ چیز آبیس ہے کہ جب ہم اسٹرکچرڈ اپروچ کی بات کرتے ہیں اس میں ایلیمنٹ آف پرو ایکٹیونیس ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی نیڈس کو ان جو ان کے مختلف جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس کو جو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں آن اے پرو ایکٹیو آپ ریئیکٹ نہیں کر رہے تو ظاہر ہے یہ بینکس نے کہا کہ جی ہماری اپروچ ری نیس کی ٹھیک ہے ہم نے جو ہے اس اپروچ کو نہیں کرنا اس کا جو نیکسٹ سٹیج تھا جس کے اندر میجورٹی بینک اس سروے کے جو فال کر رہے تھے فورٹین انہوں نے اس چیز کو ایک طرح سے انڈیکیٹ کیا کہ یس وی کومٹ ٹو دی اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ لیکن وہ جو بینکس تھے جب ان کو سٹڈی کیا گیا تو ان کے اندر ایک گیپ نظر آیا وہ اس کو ایکچولی ایڈوکیٹ تو کر رہے تھے وہ لیکن امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے ان کے جو سسٹمز تھے ان کے جو پروسیجرز تھے تو ان کا آپ کہہ کہ جو ایچ آر کا جو تھا ان کا جو دوسرا فریم ورک تھا ان کا جو آرگنائ اسٹرکچر تھا اس کے اندر وہ ریکوائرمنٹس نہیں تھیں کہ جو اسٹرکچرڈ ریلیشن اپروچ کے اندر آنی چاہیے تو اس لحاظ سے یہ اس میچیورٹی سٹیج کے اس پہ بھی یہ بین کر رہے تھے کہ وہ ابھی اس پہ نہیں تھے کہ وہ کہہ سکیں کہ جی دے آر فلی اپلائنگ دی آل کمپوننٹس آف دیٹ وہ بہت ارلی اسٹیج پہ تھے اور ان کو بہت زیادہ اس میں کام کرنے کی ضرورت تھی جو آپ دیکھیں گے تیسرا اسٹیج تھا جس میں uh, تقریباً uh, پانچ بینک تھے انہوں نے اس اپروچ کو یقیناً ایڈاپٹ کیا ان کے ہاں آپ کہیں کہ جو مختلف کمپوننٹس تھے وہ نظر آئے دیور ان پلیس بٹ اگین دیور ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی انویسٹمنٹ اینڈ سیونگ پروڈکٹس ان کا یہ تھا کہ ان کا جو فوکس تھا وہ صرف لائبلٹی سائڈ آف دا بیلنس شیٹ تھا وہ اپنے وہ پروڈکٹس ان پروڈکٹس کو پروموٹ کر رہے تھے تھرو دا ریلیشن شپ جو کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ کے تھے وہ آن جو آپ کہہ لیں کہ ایسٹ سائڈ ہے جو ہیں جو فائنانسنگ پروڈکٹس ہیں اب جو مختلف ہوتے ہیں ابھی تک آپ کافی سن چکے ہیں جس میں پرسنل لونز ہیں آٹو لونز ہیں مارگیجز ہیں کریڈٹ کارڈز ہیں اور ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کو انشورنس کے بھی پروڈکٹس ہیں لیکن یہ بینکس ان کی طرف ان کی فوکس نہیں تھا تو اس اسٹڈی نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ یہ اپروچ ابھی بھی ان کی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے دے آر جسٹ فوکسنگ اور ٹارگیٹنگ آن دا لائبلٹی سائٹ ان کو بھی ضرورت تھی کہ اگر اس کے پورا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں آپ پوری طرح سے اس اپروچ کی آپ جو کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر فائدے ہیں وہ اگر آپ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لون سائڈ پہ بھی آئیں اس میں صرف جو چوتھا سٹیج انہوں نے دیکھا جس میں صرف دو بینکس نے فال کیا دیور آر ڈیفینیٹلی آن دیک اسٹیج کہ انہوں نے سارے سیونگ کے بھی انویسٹمنٹ کے بھی اور لونس کے بھی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور وہ لوگ اس اسٹیج پہ تھے ایس کمپیئر ٹو ادر بینکس کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک اس اپروچ کو اڈاپٹ کیا تھا اور اس حوالے سے ان کا آپ کہہ لیں کہ جو سکسیس لیول تھا ان کی جو اچیومنٹس تھی اور ان کے جو ریزلٹس تھے ٹو ہیو دا آبجیکٹیو الٹیمیٹلی ٹو انکریز دی شیئر آف دا والٹ یہ ظاہر ہے ایک آبجیکٹیو ہے اور اس جو اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ میں بار بار مینشن کیا گیا اور یہ جو گروتھ ریونیو کی ہے اس میں ایمفسائز کیا گیا کہ شیئر آف دا والیٹ بڑھایا جائے گا اور اس کے لیے کیا کیا اسٹیپس لیے جائیں گے اور یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہاں جو یہ اسٹڈی ہوئی بائیس بینکوں کی اور اس کے رزلٹس اسٹڈی کے آپ کے سامنے آئے اس میں ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا کہ بینک کس اسٹیج پہ تھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس اسٹڈی نے جہاں یہ شو کیا کہ بینکس اگر یہ کمٹ کرتے ہیں کہ وہ اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ کو اپلائی کریں گے تو اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے جسٹ بائی سیئنگ سو از ناٹ سفیشنٹ دیو ٹو شو دیٹ کمٹمنٹ ان دیئر ایکشنس اور شو کہ یہ چیز اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اٹ نیڈس اینڈ اوور آل ٹرانسفارمیشن ان دا بینک کلچر اس میں کلچرل چینج کی بھی ضرورت ہے اس میں جو امپارٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کا خاص طور پہ ڈلیوری اور ڈسٹریبیوشن چینل ہے برانچ کا اس کا جو ایک فارمیٹ ہے جو برانچ مینیجر ہے اس کا جو رول ہے وہ ایک بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور ریٹیل بینکنگ اور کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں یہ مختلف اسٹڈیز نے اوور اے اس چیز کو پروو کیا گیا ہے کہ انسپائٹ آف دی ایڈوانسمنٹ آف ملٹی چینلس ڈسٹریبیوشن لائک اے ٹی ایم لائک کال سینٹرس لائک انٹرنیٹ اور آن لائن بینکنگ جو برانچ کی جو امپورٹنس ہے اس کے اندر کمی نہیں آئی اس لیے کہ یہ جو فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ہم نے جب اس پرٹیکولر انٹیپ گولڈ سیگمنٹ کے کسٹمرس کی نیڈس کی بات کی تو ان کی جو ضروریات ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں دے آر موسٹلی فلڈ تھرو اے کانٹیکٹ پرسن ان اے برانچ ریلیشن شپ مینیجر اور این ایڈوائزر تو جب ان چیزوں کی امفسس کی وجہ سے اور پھر ان آڈر ٹو ہیو اینڈ اینڈ اوور آل اوور آرچنگ ویو آف دا کسٹمر ان ٹرمز آف ہز اور ہر جو کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے اسٹرکچرڈ اپروچ کو لائٹلی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ صرف کہہ دینے سے نہیں ہے اس کے اندر جو کہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ اس کے اندر اس کی جو آپ کہہ لیں کہ بیسکس ہیں جو اس کی فنڈامنٹلز ہیں آپ اس کو جب تک اڈاپٹ نہیں کریں گے آپ جب تک اس حوالے سے اپنے جو اسٹاف ہے خاص طور پہ جو برانچ کا ہے جو برانچ مینیجر کا جیسے کہا گیا اس کا رول رپورٹ She is a team اور ٹیم لیڈر اور آپ نے اس ٹیم کی افیکٹونیس کو اس کی ٹیم کی اسپرٹ کو اس حوالے سے کہ آپ کہہ لیں کہ یہ مینجمنٹ کا ڈسیزن ہے آپ نے کہا جی ہم نے ریلیشن شپ اسٹرکچر اپروچ کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے اس کے تھرو اپنے یہ گروتھ کی جو ٹارگیٹ ہے جو ریونیو کی انکریز کا ٹارگیٹ ہے ہم نے اس کو چیف کرنا ہے تو جب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر جو آپ کہہ لیں کہ جو فریم ورک ہے اس کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو پلیس کرنے کی ضرورت ہے ان سٹیجز کی اسٹڈی سے ان بینکوں کی اسٹڈی سے یہ چیز سامنے آئی کہ بینکوں کو اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر جہاں تک اس چیز کا ہے کہ جو کوآڈینیشن ہے مختلف اس کی اور یہاں وہ چیز بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جو ہم بار بار مینشن کرتے ہیں کنزیومر بینکنگ میں کہ جو سپورٹ فنکشنز ہیں بینک کے کہ وہ جو کارپوریٹ سپوز سپورٹ فنکشنز ہیں جس میں آئی ٹی بھی ہے جس کے اندر آپریشن بھی ہے جس کے اندر ایچ آر بھی ہیں ان کی اس کے اندر انوالومنٹ ان کا اس کے اندر کوڈینیشن ان کا آپس میں ٹیم ورک بسائڈ دا ٹیم ورک آف اے برانچ وچ از ایکچولی اٹینڈنگ ٹو دس کسٹمر از ویری وائٹل تو یہ جو ہولسٹک اپروچ آپ کہہ لیں یہ جو ساری چیزیں ہیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے اس اپروچ کو کس طرح لینا اس کے اندر اب ظاہر ہے اس کے پانچ یہ اس کے چھ کمپوننٹس ہیں اور یہ اسٹرکچر اپروچ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس طرح والو ہوتا ہے ہمیں اس کمپونیٹس کو کس طرح آپس میں ایک طرح سے جیل کرنا ہے اس کو کس طرح آپ کہہ کہ ایز, ایز اس کو فالو کرنا ہے وہ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم اس کو سٹڈی کریں گے اور یہ جو مختلف کمپونیٹس کو جو ہم انڈیویجولی جب ڈسکس کریں گے تو یہ چیز اور واضح ہو جائے گی کہ اس اپروچ کا اندر اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں جیسے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مختلف کمپونیٹ ہیں اس کے اس میں سارے اگر آپ اس میں نظر ڈالیں تو یہ اہم ہے اور ان سارے کمپونیٹس کی جو سٹڈی نے پروف کیا کہ ففتھ اسٹیج پہ آنے کے لیے یہ اگر سائملٹینئسلی سارے کمپونیٹس اگر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اگر اپلائی ہو رہے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹرکچرڈ ریلیشنشپ اپروچ ہے it can lead to the success it اٹ لیڈ ٹو دا ریزلٹ وچ از بیگ اینٹیسپیٹڈ اور وچ از بینگ پلانڈ بائی دا بینک بائی دا مینجمنٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمپونیٹس ہیں وہ کلاٹ انڈرسٹینڈنگ سیگمنٹیشن ہے پھر اس کے بعد پروڈکٹس اور آپ کہہ لیں کہ جو پروڈکٹ سروسز آفرنگ ہے جو تیسرا ہے وہ ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ پیپلز ایلیمنٹ بھی ہے اس میں آئی ٹی ٹولز بھی آ جاتے ہیں اور آخر میں کمپنسیشن کا جو ہے تو یہ اگر آپ انڈیویجولی آپ کے سامنے اگر ہے اس کو نظر ڈالیں تو ان کو اٹینڈ کرنا ان کو پراپرلی امپلیمنٹ uh, کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا جو امفسز ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف ہے کیونکہ یہ ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ آپ یہ اوور نائٹ جائیں اور کہیں کہ جی ہم نے کل سے ایک برانچ کے اندر یا آن اے نمبر آف برانچز ہم نے اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے تو ٹو اسٹارٹ وتھ یو ہیو ٹو ڈو یور ہوم you have to ٹو ان اے وے انوالو ایچ آر ان ٹرمز جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے آپ نے اس کے مختلف ٹیمز بنانی ہیں آپ نے جو سپورٹ فنکشنز ہیں ان کے ساتھ کوآڈینیشن کرنی ہے پھر آپ نے جو آپ کے الٹیمیٹ ریلیشن شپ ہیں یا جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں انہوں نے جو رول پلے کرنا ہے آپ نے ان کو کس طرح گروم کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی اور اب جب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے ان چیزوں کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے آپ کو کسی حد تک اندازہ ہو جائے گا اور ظاہر ہے جب یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکشن آئے گی تو ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ واقعی اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنے میں بینکس کے لیے کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریٹرنز ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کی مزید تفصیلات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے Till such time, Allah Hafiz.